بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین بط والسلام على سید وسلم والمرسلین خاتم النبیین محمد جین محمد علیہ اجمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنے اپنے علاقے میں جب ضرورت پڑی تو نبیوں کو بھیجا تاکہ جو بندے اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ سے قریب کریں جو لوگ شرک اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو شرک اور جہالت سے نکالیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو لے آئیں جب بھی اللہ کی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے نبیوں کی ضرورت پڑی اللہ نے نبیوں کو بھیجا لیکن آخر میں جب ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اب خاتم الانبیاء ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اب یہ جو کارن نبوت ہے نبوت کا جو کام ہے دنیا میں اچھائی کو پھیلانا برائیوں کو دنیا سے ختم کرنا اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کو بیان کرنا حلال اور حرام کے درمیان فرق کو بیان کرنا صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بیان کرنا کون سی چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے کون سی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے ان کے درمیان فرق کرنا کس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کون سی چیز اللہ کی اطاعت میں شمار کی جاتی ہے اور کون سی چیز اللہ کی نافرمانی میں شمار کی جاتی ہے ان میں فرق کر کے بتلانا یہ جو ذمہ داری ہے جو علماء کی ذمہ داری تھی اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے وارثین کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورست الانبیاء کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں جیسے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وارث بنتا ہے تو باپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بیٹے کے حوالے کی جاتی ہے باپ کے ذمے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا مطالبہ بیٹے سے کیا جاتا ہے اب جو حیثیت باپ کی ہوتی ہے ان کے بعد ان کے بیٹے کی وہ حیثیت بن جاتی ہے تو ایسے ہی علماء اپنے زمانے میں انبیاء کے وارث ہیں نبی تو نہیں ہے ان پر وہی تو آتی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے مطالعے سے اس پر غور کرنے سے اس میں زندگی بسند کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں ایسی صلاحیت ایسی سمجھ بوجھ پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خیر اور سر کے درمیان فرق کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو رہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی توفیق ہمیشہ ان کے شامل حال رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے مسائل کا حل ان کے سامنے کھول دیتے ہیں جس کی روشنی میں وہ اپنے زمانے کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو یہ جو ذمہ داری تھی انبیاء کی اللہ نے اپنے زمانے کے علماء کو سونپ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَمْ وَلَا دِرْحَمًا وَلَكِنْ رس العلم کہا کہ انبیاء اپنے بعد مال و دولت کو وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے تھے اس علم نبوت کو شریعت کے علم کو آخرت کے علم کو اس کو اللہ کے نبی اپنی وراثت میں چھوڑ کر جاتے تھے اور اللہ کے نزدیک حقیقی علم تو وہ ہے جو آخرت سے جوڑنے والا ہے اسی لیے جب انبیاء کا تذکرہ کیا سور ساتھ میں تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا ذکر کہ ہم نے ان کو خالص چیز کے لئے مخصوص کر دیا وہ خالص چیز کون سی چیز ہے آخرت کی یاد ہے انبیاء کے ہر کام میں آخرت پیش نظر رہتی تھی ہر چیز کو وہ آخرت کے تناظر میں آخرت کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو بے علم قرار دیا جو صرف دنیا کی حد تک گھومتے رہتے ہیں جن کا علم دنیا کے دائرے میں محدود رہتا ہے آخرت کے علم سے وہ غافل رہتے ہیں وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ اکثر الناس لا سورے روم میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دی تھی کہ جو رومی آج شکست کھا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ غالب آئیں گے اس وقت تصور نہیں کر سکتے تھے کوئی کہ روم کی طاقت بالکل کمزور ہو چکی تھی ایران کے مقابلے میں ایران کی حکومت ان پر ہر طرح سے غالب آ چکی تھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ رومی جو بالکل کمزور ہو چکے ہیں جن کے وسائل ختم ہو چکے ہیں جو آئش میں پڑ چکے ہیں وہ کیا دوبارہ ایران پر غالب آ سکتے ہیں فارس پر غالب آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو تصور تھا اس تصور کے خلاف قرآن مجید نے کہا کہ فی بضع سنین یہ چند سالوں کے اندر غالب آنے والے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے لیکن جو لوگ دنیا کی طاقت دنیا کے وسائل کو دیکھتے ہیں وہ اللہ کے وعدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ولکن ما اکثر الناس لا يعلمون کہا کہ اکثر لوگ اللہ کی باتوں کو جانتے نہیں ہیں یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا کہا کہ یہ تو دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں وہ عن الاخرت و اخرت سے غافل رہتے ہیں تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جن کا علم صرف دنیا کی حد تک دنیا کی معلومات کی حد تک محدود رہتا ہے ان کو کہا کہ وہ جاننے والے نہیں ہے وہ علم والے نہیں ہے علم والے تو وہ ہیں جو آخرت کے بارے میں غور کرتے ہیں جن کو اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے جن کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے جن کو آخرت کی زندگی پر یقین ہوتا ہے جو دنیا میں جیتے ہیں تو آخرت کو پیش نظر رکھ کر جیتے ہیں جو دنیا میں کام کرتے ہیں تو آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا میں اللہ نے علم کا پاسبان قرار دیا ہے تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر علماء کا بہت بڑا مقام بیان کیا تو اس میں ایک بات قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے قرآن نے بہت ساری مثالیں پچھلی قوموں کی بیان کی پورے قصے بیان کیے کہ کہاں سے ان لوگوں کے اندر برائیاں آئی کیسے پچھلی قومیں ناکام ہوئی کیسے اللہ کے عذابات ان پر آئے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ان قصوں سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والے کون ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو مر مٹانے والے کون ہیں کہا وتیل کلسال <الْأَمْثَال> یہ مثالیں جو ہم نے بیان کی ہے نہ تو ربا لس <لِنَّاس> ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں وما العالمون لیکن اس کو سمجھنے والے وہ علماء ہوتے ہیں علماء کا مطلب جو اللہ کی وعدوں پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں جو نبیوں کی تعلیمات کو اپنے لیے مثال راہ بناتے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے روشنی نبوت کے علم سے انبیاء کے علم سے شریعت کے علم سے حاصل کرتے ہیں کہاں ایسے لوگ ان مثالوں سے سبق لیتے ہیں اور ایک جگہ مجید میں قارون کا تذکرہ کیا قارون کون تھا قارون سب سے بڑا دنیا کا دولت مند دولت میں اس کی مثال دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ وہ اپنی پوری شام کے ساتھ نکلا ہزاروں لوگ اس کے پاس خزانوں کی تعداد تھی سواریوں کی بھرمار تھی جب وہ جانے لگا تو وہ لوگ جو صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے دنیا کی ترقی کو کامیابی کا راز سمجھتے تھے وہ کہنے لگے قانون کے خزانوں کو دیکھ کر قانون کی ٹھاٹ باڑ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یا لن مسلمہ اوتی قارون کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی جیسے قارون کو ملی ہے ان لذو لدو عظیم یہ تو بڑے نصیبے والا ہے تو اس وقت وہاں کے جو علماء تھے علما نے ان سے کہا تمہارا تو ناس ہو جائے تم تو برباد ہو جاؤ گے ثواب اللہ اللہ کے پاس جس کو ثواب ملے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے لمن واہ ملا صالح جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو اللہ کے پاس جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہتر چیز ہے دنیا کی چیزیں دنیا کے وسائل یہ کامیابی کا راز نہیں ہے آخرت پہ اللہ کے پاس جو ملنے والا ہے وہ اگر کسی کو مل جائے یہ کامیابی اور ترقی کا راز ہے یہ فرق کوم بتلاتے ہیں جو دنیا کی چکاچون سے متاثر نہیں ہوتے ہیں وہ بتلاتے ہیں اور یہ وہ ہوتے ہیں جو آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور انہیں کو علماء کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے علماء کے مقام کو اپنے علماء کی گواہی کو اپنے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملا کر بتایا تاکہ علماء کے مقام سے لوگ واقف ہو جائیں کہا شہید اللہ انه لا اله الا هو والملائکۃ و اولول علم قائمن بالعدل کہا کہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور وہ علماء جو عدل انصاف پر قائم ہیں اس کو قائم کرنے والے وہ گواہی دیتے ہیں تو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ تاکید کے لئے فرشتوں اور علماء کی گواہی کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ علماء کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ علم جو شریعت کا علم ہے آخرت کا علم ہے اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ کچھ خیر چاہتے ہیں کچھ بھلا چاہتے ہیں اللہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو آخرت میں بڑا مقام دینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دین کی فکر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دین کا نظریہ دیتے ہیں وہ دین کے لیے جیتے ہیں دین کے لیے مرتے ہیں دین کے مطابق سوچتے ہیں دین کے لیے زندگی گزارتے ہیں کہا میوری دلّاہ بھی فقی ہو فین بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں وہ اب دین کے مطابق سوچنا شروع کرتے ہیں وہ کامیابی اور ناکامی کو دین کے ترازو میں تولنا شروع کر دیتے ہیں کون جن کے ساتھ اللہ خیر چاہتے ہیں ان کو یہ نعمت ملتی ہے تو گویا دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل سمجھ بوجھ کا حاصل ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کچھ خیر چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ بھلا چاہتے ہیں ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ بھلا کرنا چاہتے ہیں خیر کو وجود میں لانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہی لوگ سر کو مٹانے والے ہوتے ہیں برائیوں کو مٹانے والے ہوتے ہیں جہالتوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں بدعتوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں غیر شرعی چیزوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں دنیا کی دنیا کے نشے سے دور کر کے آخرت کی طرف لانے والے ہوتے ہیں اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کو دنیا میں عام کرنے والے ہوتے ہیں دنیا میں پہلانے والے ہوتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ نے خیر کا ذریعہ بنایا ہے اور ایسے لوگوں کو خیر کا مستحق اللہ نے قرار دیا ہے اسی لیے کہا جو علم دین کی تلاش میں بھی نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں منسل کا طریقن یبتگی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقن ال جننہ جو علم کی تلاش میں کسی بھی راستے میں چلتا ہے سفر کرتا ہے چاہے قریب کا سفر ہو چاہے دور کا سفر ہو مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم دین کو حاصل کیا جائے آخرت میں جو علم کام دینے والا ہے اس علم کو حاصل کیا جائے اس کے لیے اگر کوئی سفر کرتا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اس لیے کہ جنت کا علم کہاں سے جنت میں جانے کا راستہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے علم دین کے راستے سے معلوم ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو دین کے لیے مشقت کرتے ہیں سفر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں کہا اس کے لئے اللہ جنت کا راستہ کھولتے ہیں اور ایسے علماء قوم کی ضرورت ہے ملت کی ضرورت ہے قرآن نے صاف الفاظ میں فرمایا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ قَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ایسے کچھ لوگ ہر قوم سے کیوں نہیں اٹھتے ہیں لِيَ تَفَقَّهُمْ فِي تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کریں اللہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کرتے کیوں نہیں ہیں کچھ لوگ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ دین کا پختہ علم حاصل کریں تاکہ وہ جب اپنی قوم میں آئے تو اپنی قوم کو ڈرائیں آخرت کی چیز کو بتلائیں دنیا کی دھوکے سے ان کو ڈرائیں دنیا کی غفلت سے ان کو ڈرائیں جہنم کے راستے سے ان کو ڈرائیں ایسے لوگوں کا ایک معاشرے میں ہونا یہ اس معاشرے کا فرض ہے اور اس میں خیر کا باعث ہے اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی کہ ایک عالم کا وجود خیر کا وجود ہے اگر کسی بستی سے علما ختم ہو گئے تو سمجھ لیجئے وہاں جہالت کا رواج ہو جائے گا جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا اور علم کیسے مٹتا ہے علما کے ذریعے سے علم کا وجود ہوتا ہے اور علما جہاں مٹتے ہیں علم ختم ہو جاتا ہے فرمایا ان لا الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا مِنَ العباد کہا کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں سے علم کو نکلتا نکالتا نہیں ہے علم کو چھینتا نہیں ہے یعنی علم کے ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راتوں رات اللہ نے لوگوں کے دل سے علم کو صاف کر دیا ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ کہا والا کہ نیک بل علم قبض الا کو دنیا سے اٹھاتا ہے تو علم بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے بڑے بڑے علماء چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی چلا جاتا ہے حتیٰ عالمن یہاں تک کہ جب دنیا میں اللہ عالم کو باقی نہیں رکھیں گے اتخذ نا سروسن جو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اپنا سردار بنائیں گے اپنا مفتی اپنا قاضی جاہلوں کو بنائیں گے اس لیے کہ مسائل تو حل کرنا ہے جب پختہ علماء نہیں ہوں گے کون مسائل حل کرے گا ان کی جگہ پر کوئی جاہل آئے گا فافتوں فا تو وہ فتوی دیں گے فض البغیر علم تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے فافتو بغیر علم فضلو تو لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہو جائیں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی معاشرے سے علما کا ختم ہونا دین کا ختم ہونا ہے وہاں جہالت کا عام ہونا ہے چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ کتنی ترقی کر جائیں اگر دین سے علماء سے وہ علاقہ خالی ہو گیا تو وہاں جہالت عام ہو جائے گی وہاں جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خیر باقی رہے بلکہ اس دنیا میں خیر باقی رہے حق باقی رہے شریعت باقی رہے اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بنتے رہیں شریعت کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے رہیں ہمیں سکون ملتا رہے ہمیں امن ملتا رہے ہمیں چین ملتا رہے تو ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو علم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں جو علم کی نشر و شاعت کا کام کرتے ہوں جو حق کو پہلاتے ہوں باطل کو غلط چیزوں کو معاشرے سے دور کرتے ہوں وہ کون ہے وہ علماء ہے اب علماء کہاں سے ہوتے ہیں کیا کارخانوں میں تیار ہوتے ہیں کیا آسمان سے اترتے ہیں یا زمین سے اگتے ہیں نہیں اور یہ مدارس میں تیار ہوتے ہیں تو علماء کو تیار کرنے کے لیے مدارس ہیں یہ مدارس کب چلیں گے جب ہم اپنی اولاد کو علم دین کے لیے وقت پر دیں گے تاکہ وہ نبیوں کا کام کر سکیں تاکہ نبیوں کی وراثت کو دنیا میں عام کر سکیں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی کا باعث بن سکیں اس کے لیے مدارس ہیں تو مدارس کے ذریعے سے دین زندہ ہوتا ہے مدارس کے ذریعے سے علماء پیدا ہوتے ہیں مدارس کے ذریعے سے خیر معاشرے میں پھیلتا ہے مدارس کے ذریعے سے برائیاں دنیا سے مٹتی ہے مدارس کے ذریعے سے حق کا بول بالا ہوتا ہے مدارس کے ذریعے سے باطل طاقتیں دبتی ہیں اسی لیے دیکھیے مدارس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں مدارس کے خلاف قانون پاس ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے صحیح چیز نکلتی ہے یہاں سے جو لوگ صحیح طور پر علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں وہ دنیا کے کسی طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں ان کا سر کبھی خم نہیں ہوتا ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برائی کا مقابلہ کرتے ہیں بروں کا مقابلہ کرتے ہیں غلط چیزوں پر ٹوکتے ہیں اور غلط چیزوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں تو ایسے علماء کی آج ضرورت ہے ایسے مدارس کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین سے سرفراز کریں تاکہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیامین وہ الحمدللہ الحمد للہ رب